سنم تبیوم بل مجدد زبان حضرت مولانا شاہ کی محمد افطر صاحب شریف کے ذکر ہے آپ کا ذکر ہے دو جہان آپ کا نس جہاں آپ کا مرتا بھارت جہاں میں جیسے پورشید مواد می جیسے جی ہو مواد می آپ کا مرتا بھائی جہاں دھ تو یہ مدینہ دودھ تو یہ جس سے نام پھیلا جا a living نام ور کا مل گئی ہےش پو آپ کا قلب ہو جانے اسکول ہو آپ کا قلب ہو جانے کوئی سمجھے گا کیا ہے دے گا کیا میں ممکن آپ کا رو مرادہ کی ہے لیکن بات کی بھی ہے جب اکثر ایمانی حکومت بتاتا رہتا ہوں کہ اس سے مرادی اصلی یہ ہے کہ آپ کی سنتوں پر جان دینے, جان دینے کا جذبہ پیدا ہو جانا پیش پیدا ہو جانا اور سنتوں ایک ایک سنت کی قیمت دل میں آ جانا ایک ایک کام سنت کے مطابق کرنا اس کو ایسا گلستہ حاصل ہوگا کہ ساری دنیا کے سارے عالم کے گلستہ اس کے آگے بھیجے یہ یہ مقام ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرما دینا سنتوں کا عشق سنتوں پر جان دینے کا جذبہ اللہ تعالیٰ عطا سرز سے جس کی نظر سے گمبک کی نظر ہو پلا جائے کس گل سے نظر ہو پلا جائے کس پل سے میں کو تیار کیا اس نے مجھ سے محبت کی مقبوضی حدیث پاک اور جو مجھ سے محبت کرتا ہوگا کار جنت وہ جنت میں میرے ساتھ ہو جتنا زیادہ سننا تو پرمل ہوگا اتنا ہی زیادہ موچا مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ اس کو عطا ہوں. ان تھا سنتی بہت اہب بنی پون احب بنی کا نمائن سبز سے جس کی نظر ہو سبز سے جس کی نظر ہو جائے آپ کا, مر کا شید ہو آسمان نام بھارت جہش میس محمد نام کے سار جام ہم مد جن کے صدقے میں جام نام کے ہے جارام محمد جن کے صدقے میں سازلت ساد کیا ر کچھ نہیں دے کچھ نہیں دم ہے قزائ جو مجموعہ ہے میرے نظر کی اظہاری تشریح سے مبارکہ کی پردوشن جا رہا ہے مندر جس نے استفار کو لازم کر لیا اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نجات دیں گے اور ہر غم سے خوشحال کی عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ جس کا اسے گمان بھی نہ ہوگا اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام ابن آدم فطا کار ہیں اور بہترین فطا کار کثرت سے استحفال کرنے والے ہیں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عبد صلی اللہ علیہ وسلم شاخ فرماتے ہیں اے لوگو تم سب قسم سب کار ہو لیکن تم بہترین فتح کار بن جاؤ بہترین فتح کار کیسے بنے جو توبہ کر لے وہ بہترین فتح کار ہے اس پر میرے شاگردوں نے پوچھا کہ خطا تو شر ہے خیر کیسے لگا دیا اس کا جواب میں نے دیا کہ اللہ تعالیٰ کی توبہ کی کیمیکل میں یہ کرامت ہے جیسے شراب نے سرکہ ڈال دو تو ساری شراب سرکہ بن جائے گی اور فل ماہیت سے حلال ہو جائے گی تو خطا تو شر ہے لیکن توبہ کی برکت سے بہترین فتح کار ہو جائے گا شر کو اللہ تعالی خیر بنا دیں گے پھر ایک سوال اور پیدا ہوا کہ خیر و ختائی میں فتائی بھی مٹا دیتے خالی خیر رکھتے فتح کار کی نسبت سے تو شر آ رہی ہے میں نے کہا کہ فتائن عربی ترکیب میں مداخلے ہے اور عبارت میں مقصود غلام ہوتا ہے جیسے غلام جا جا آیا اس میں غلام کا تو یہاں دیکھو اس میں غلام کا آنا مقصود ہے تو یہاں مراد خیر ہی خیر اوپر دیکھو آ سن اس میں کا آنا ہے تو یہاں مراد خیر ہی خیر لیکن خبرین کو اس لیے باقی رکھا تاکہ توبہ کی قیامت معلوم ہو کہ تم تھے تو فتح کار لیکن توبہ کی برکت سے بہترین فتح کار اور دوسری حریض شریف بڑی تھی و توبہ کے متعلق اور بہتر یہ ہے کہ دو رقع پڑھ توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں حضرت رحمتہ اللہ نے ہمارے ایک بہت بہترین طریقہ اشار فرمایا تھا کہ عیشا کی نماز کے بعد برض نماز کے بعد دو رکت سنت پڑھنی ہے اس کے بعد لیٹر پڑھ لیتے ہیں بعد لوگ دو نفل پڑھتے بعد لوگ ڈائریکٹ لطر پڑھ لیتے ہیں تو عشا کی نماز مکمل ہو جائے گی عشا کی نماز حضرت نے فرمایا یہ ہے کہ بھائی چار رکعت پڑھتے ہیں دو سنت ہے اور تین لطر اتنا بھی پڑھ لے تو برائے واجبات سنت موقع اس زمانے کے اندر یہ بھی پورے ہو جائیں تو بہت قدیمت ہے تو فرمایا کہ عشاء کی رکعت نوری بتایا کرو کہ کی رکعت نو پہلے زمانے میں بتایا کرتے تھے چار رکات چار سنتیں تین کی سے چار فرس اور دو سنت دو نفل تین بھی طرح کر کے سترہ رکاتے بتاتے تھے وہ لوگ سن کے کر جاتے تھے کہ سترہ رکعات کون پڑے گا پھر حضرت نے ایک جگہ کالج میں حضرت نے بیان فرمایا کہ کر کی رکعت نماز جو مختصر پوری ہو جائے گی اس میں کوئی وہ اگر نفل نہ پڑے کوئی گناہ نہیں ہے عشق کی نماز پوری ہو جائے گی چار فرس دو سنت اور تین بتر تو کالج کے لڑکوں نے اتنی خوشی کا اظہار کیا اور بتایا کہ ہم اسی طرح سے مارے نہیں پڑھتے تھے کسی طرح رکعت پہنچ پڑے انہوں نے عہد کیا کہ ان شاء اللہ ہم ضرور نماز پڑھ کے سوئیں گے تو بہرحال لیکن اس،, اس کے اندر ہمارے ایک بہت بہترین طریقہ نفے کا بتایا ہے بڑی نفے پر نفے بخش بات ہے کہ چار برس کے بعد دو سبنت تو سب نے پڑھنی ہے بتر سے پہلے دو رکعت اور نفل پڑ دو رقب پڑھ لو کسی کو ہمت ہو چار رقب پڑھ لے اور اس دو رقب کے اندر تحج کی نیت بھی کر لے اور سلاد کی نیت بھی کر لے ایک ہی دو رقب کے اندر اور سلاد کی نیت کر لے اور سلاد حاجت کی بھی نیت کر سکتے ہیں کوئی حاجت ماننے اللہ سے جو جائز حاجت ہو ناجائز حاجت ماننا گنا ہے اور ایسی حاجت ماننا جو عادت عادت اللہ تعالیٰ کے لیے قدرت اللہ تعالیٰ کو سب کچھ ہے لیکن حاضر ایسی بات نہ ہوتی ہو وہ بات مانگنا جائز نہیں ہے تاکہ جتنی جائز حاجتیں ہیں اللہ سے مانگو اسی دو رکت کے اندر تحجد بھی اسی دو رقط کے اندر سلاد تو اور اسی دو رقط کے اندر اپنی حاجت بھی مانگ الحاجت کی دعا بھی ہے سنتوں کی میں لکھی ہے اس کو یاد کر لینا چاہیے حاجت الحاجت بھی مانگو. اتنی مانگ کتنی کریمی ہے اللہ تعالیٰ کی دو رکعت کے اندر تحجد بھی ہو گئی اور حضرت نے فرمایا کہ ہم بریانی کھانے کو منع نہیں کرتے اگر کسی, کسی کو کسی کو عادت ہو صبح سویرے اٹھنے میں تو جب سے پہلے وہ و... آنکھ کھل جاتی ہو تو وہ پھر دوبارہ بھی تحصیب پڑھ سکتا ہے کوئی منع نہیں ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تعزیت میں شمار ہوگی کیونکہ افضل وقت وہی ہوتا ہے لیکن افضل کے چکر میں یہ, یہ, یہ دو, پڑھ لی یہ چھوڑ دی کہ ہم صبح کو اٹھ کے پڑھیں گے اور اکثر لوگ بتر بھی سمجھتے ہیں کہ بتر کے بعد کوئی چونکہ نزل نہیں ہے تو لہٰذا فطر کے بعد نفل نہیں پڑھی جا سکتی اچھی بات نہیں فطر کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں اور وہ اس کو بھی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ تعزب کا ثواب دے دیں گے لیکن یہ بہت سے لوگ اس چکر میں کہ ہم صبح کورٹ کے پڑھیں گے وہی وقت ہے تعزب کا تو یہ عشاء میری نہیں پڑھتے تو یہ اس سے بھی محروم رہ جاتے ہیں اور ہم نے فرمایا کہ یہ دو سنت کے بعد تو رکھا تعزب کی نیت سے پڑھ لو تو انشاء اللہ تعالیٰ تم تحدد گزاروں میں شمار ہو جائے گا شامی کی عبادت ہے تفصیل کا وقت نہیں ہے فتاوہ شامی میں لکھا ہوا ہے امداد القتابہ میں لکھا ہوا ہے کہ دو رقع جو بھی نماز فرد عشاء کے فرد کے بعد اور وطر سے پہلے پڑھی جائے گی قبل مین اللہ اور قیام الہذ میں شمار ہوگی طاقت میں شمار تو حضرت نے فرمایا کہ روزانہ اس کی اگر عادت بنا لیں فرض نماز <سلب> کے چار کے بعد پوسن اور دو رقط پڑھ لی تج کی نیت سے اور اس میں توبہ بھی کر لی سے کہ اللہ سے اللہ تین گھر میں جو گناہ ہو گئے ہوں کل سے لے کے آج تک جو گناہ ہو گئی ہوں اللہ تعالیٰ آپ اپنے گرم سے معاف کروا دیجئے سمجھ ہوں کبھی ہوں،, ہوں جیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ معاف کروا دیجیے فراہ کہ یہ ون ڈے ٹرائی کلینک سروس ہو گئی روز کے روز آیا جیسے کپڑے لکھا ہوتا ہے آج کیجیے کل لے لیجیے تو روز کے روز ایک ٹرائی کلینک سروس ہو گئی اللہ سے توبہ کر کے روزانہ پاک صاف گئے پھر سو جاؤ دوسری حدیث پڑی تھی جس سے پارو توبہ کے متعلق اور بہتر یہ ہے کہ دو رقع پڑھ کر توبہ کرے اللہ سے معافی مانگے اور یہ کہے کہ اے اللہ تیری رحمت میرے گناہوں سے بہت بڑی ہوئی ہے ایک کروڑ گناہ کی معاف کرنا آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں جو کسرت سے استفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے اس کو نکال دے گا یعنی من, من کل ہر تنگی مصیبت سے اللہ اس کو نجات دے گی پہلا انعام ہے اور دوسرا انعام ہے غم سے نجات دے گا اور تیسرا انعام ہے ایسی جگہ سے اس کو رس دے گا جہاں سے اس کا کمان بھی نہیں ہوگا پہلا انعام ہے ہر مصیبت سے کسرت استفار کے انعامات نہیں جو کثرت سے استفبال کرے گا لیکن کثرت کا مطلب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وقت چین پڑھتے رہنا ایسا نہیں ہے کثرت تو عربی میں تین تین کی وجہ کی وجہ ہے جمع کر جمع کا تین ہوتا ہے تین مرتبہ پڑھ لے تو کسرت میں آ جائے گا لیکن ہمارے بزرگوں نے سو مرتبہ روزانہ استفال کو جو ہے عملیات میں شامل فرمایا کہ روزانہ معمول بنا لے سو مرتبہ استفبال کا اور استحفال بھی مختصر والا ہے اور قرآن پاک میں حضرت والا نے اسفال کے متعلق یہ احساس فرمایا تھا کہ سب سے بڑے پیارے نے مخلوق میں اپنے سب سے بڑے پیارے کو سب سے بڑا پیارا وظیفہ تھا فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود اپنے پیارے اپنے محبوب کو یہ وظیفہ آپ یوں کہیے ربطر و ہم قن تخر اللہ تعالی نے خود سکھایا یہ اقفال اپنے پیارے صلی اللہ قدیم صلاحیٰ استحفاق سو مرتبہ روزانہ کر لیں اور درمیان میں بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت ایک کرتے رہیں گے دماغ کو تحفل نہیں ہوتا خشکی بڑھ جاتی ہے اس لیے وظاہر جو بھی بتائے جاتے ہیں جہاں سے بھی میں پڑھتا ہوں جہاں بھی بتائے جاتے ہیں وہ اس میں اپنے شہر سے پوچھ کر پڑھ لینا چاہیے پڑھنا چاہیے جس کی تعداد اپنے شہر سے پوچھ کر مقرر کرنی چاہیے نام کثرت استحفال کا ہے ہر مصیبت سے اللہ اس کو نکال دے گا اور نمبر دوسرا انعام غم سے نجات دے گا اور تیسرا उसको ایسی جگہ سے से دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا یہ تو عجیب پاک کے مقابلے تین انعامات ہیں لیکن استف پاک کے اور بھی بہت سے जो ہیں جو اور دوسری में شریف میں قرآن پاک میں بیان کیے گئے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 آپ کا دل بہلاتا ہو اور پھر وہ کسی مصیبت میں پھنس جائے کسی مصیبت میں پھنس جانے کی وجہ سے نہ آئے تو اگر آپ واقعی ہی دوست ہیں تو فوراً اس کی مصیبت کو ٹالنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ پھر آتا رہے اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندے کی آواز اس کی مناجات اور اس کا اللہ اللہ کرنا محبوب ہے جب وہ کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو اللہ تعالیٰ جلدی اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تاکہ میرا بندہ پھر میرے حضول میں آئے جلدی سے مصیبت ڈالنے کا راز یہ ہے راز کیے ہے تو اللہ تعالیٰ تقوی کی برست سے اپنے دوستوں کا کام آسان کرتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے پر اس کو مصیبت سے مخرج یعنی ایگزٹ دیتے ہیں جگہ میں لکھا رہتا ہے ایک طرف مخرج اور ایک طرف ایگزٹ یعنی ہر مصیبت سے نجات دیتے ہیں اور ایک جگہ اللہ بعد نے پرانے بعد میں شاخ فرمایا اگر تم گناہ چھوڑ دو تو تم کو ہم ایک نور करेंगे کریں گے جس سے تمہیں بھلائی اور برائی میں تمیز ہوگی ان تب تک اللہ یہ لکھن فرقان ہے نا فرقان کہتے ہیں اس کو کہ یعنی اس بھلائی اور برائی میں تمیز کرنے فرقان جس سے تمہیں بھلائی اور برائی میں تمیز پیدا ہوگی اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تقوع پر یہ انعامات ہم دیں گے ہی سب سے بڑا انعام یہ دیں گے کہ تمہاری غلامی کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھ گے یعنی تم کو ولی اللہ بنا دیں گے اس سے بڑھ کر تخوا کا کیا انعام ہو سکتا ہے اللہ <المتقبون> تعالیٰ پر ماتی میرا کوئی دوست نہیں میرا کوئی ولی نہیں مگر متقی اب دیکھیے حروف صلی اللہ علیہ وسلم کا کر قلم کہ پرانے پاک میں متقیوں کے لیے جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے والوں کے لیے بھی وہ فضیلتیں بیان کی توبہ کرنے والوں کو بھی آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم توبہ کر لو تمہاری وہ نعمتیں ملیں گی جو متقیوں کو ملیں گی مکرج یعنی نکلنے کا راستہ اور ہر غم سے نجات مل جائے گی اور تمہیں رز ایسی جزا سے دیں گے کہ وہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے تقویٰ پر جو نعمتیں بیان فرمائی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں سے اتفاق اور توبہ کرنے والوں کو ہی نعمتیں وہی وہ نعمتیں حلق کرتا رہتا ہوں کہ بے شمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں اس امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب میں اللہ تعالی نے اس امت کے لیے بڑی آسانیاں اور بڑے بڑے بڑے انعامات اللہ تعالی نے عطا فرمائے ہیں چھوٹے چھوٹے اعمال کے اوپر بڑی بڑی نیتیاں بڑے بڑے انعامات اللہ دے ایک یہی کیا کام ہے کہ ایک نیکی کرو اور دس نیکی کا ضوابط ایک حلف کے اوپر دس نیکی کا ضوابط اللہ تعالیٰ دیتے ایک درود شریف پڑھو دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس درجات بلند ہوتے ہیں کتنے بڑے بڑے انعامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر میں سبت کو ارکان ہوئے اللہ علی قاری نے حدیث کی شرح میں لکھ دیا ان دس منزلۃ المقین یعنی معافی ماننے والے اللہ کے یہاں اوریا اللہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یعنی اے گناہ تم توبہ کرو ہم تمہیں صرف معافی ہی نہیں دیں گے بلکہ تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لیں گے دیکھو فرما رہے ہیں کرو کرو گناہ کر لو اگر ایک دفعہ اش کے ندامت گرا دو بس سمجھ لو کہ کام بن گیا معافی ہو گئی ہم گناہ کرتے کرتے سب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ معتے نہیں کرتے کیا ہے کیا ہے رابطہ آو گماں سے زمیں کو کام ہے کچھ آسمان سے کیا ہے رابطہ آو گماں سے زمیں کو کام ہے کچھ آسمان سے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا سیکھو عزیز شریف میں ہے کہ جب گناہ بندہ روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آنسو کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتے ہیں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 میرے شہر فرماتے تھے کہ جیسے کوئی ابا کہ خبردار بیٹو مجھ سے نا اُمید من ہونا اور ورنہ ڈنڈے لگا دوں گا تو یہ انتہائی کریم ابا ہوگا ورنہ ابا کہ نا تو جا بھاگ جائے سے دوسرے بیٹے کو دے دوں گا ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں خبردار اگر مجھ سے نا امید ہو گئے تو جہنم کے ڈنڈے لگا دوں گا یہ انتہائی کرم ہے ان نلح دنوں پر ایک سیکنڈ میں معاف کر دیتا ہے ایک آیت ہے حضرت علان اللہ ان اللہ پھر جمی ان کی اب دوست اس آیت کے اوپر بہت زبردست کروں گا مل گئی تو انشاءاللہ شاء اللہ دفتر کوئی سنام نہیں حضرت کی کے الفاظ میں حضرت الفاظ جو ہے اس کی بات ہی کو سنا اس قدر زبردست حضرت فرمائی اور اس کا پس منظر شاہ نوزول یہ تھا حضرت رسی اللہ تعالیٰ کو جب وہ حضرت کے جو واقعہ لکھا ہو رہا ہے حضرت جو ہے وہ اعلیٰ کر رہے تھے ان کو جب ایمان کی دعوت کی گئی حالانکہ صلی اللہ کے شہید کیا تھا اور قبی عمل کیا اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دعوت دلوا رہے ہیں اور پھر ان کے لیے طرح طرح کے انعامات کے وعدے کیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں لیکن وہ ایمان نہیں لا رہے تھے کہ یہ اس میں شرائط انہوں نے آیت کئی نیچے تو مشکل ہے میرے لیے اور ایک تفصیلی ہے اس میں تبدیلیات جذبہ بھی لکھا ہے کسی اور آخر میں جب یہ آیت نازل ہوئی باقی اللہ صرف اللہ ان اللہ وجہ انہو تب انہوں نے کہا کہ یہ تو یہ آیت تو بڑی ہے بہت بڑی نعمت ہے ایمان والوں اللہ تعالیٰ صرف شیر کو نہیں بخشے تاکہ سب کے سب گناہ جاؤ پھر جنوب الفلام تاخیر ہے جنوب کے اندر الفلام جو ہے داخل ہے سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ تاکیب کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ دے گا پھر اس کے بعد پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا جمی آ سب کے سب گناہ اور زیادہ اس کے اندر تاکیب پیدا کرنے کے لیے اور انہو تو اس کی حضرت نے فرمایا یہ فرمایا انہو انہو کے بعد پھر ہوا فرمایا کہ وہ بخشنے وہ بخشنے بخشن والا ہے وہ وہ بات ان بے شک وہ مقبول رہی وہ مقبول ہے بہت زیادہ بخشنے والا ہے اس قدر زبردست یہ آیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ دونوں جہان کے بدلے بھی اس آیت کے بدلے کو مجھے دونوں جہان بھی دے تو میں اس کو لینے کو تیار نہیں اور پھر صاحب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آیا کے لیے خاص ہے یعنی بس بس نام ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربان فرما. قربان فرما جاؤ جانے بالکل ہو جائے کہاں پتا نہیں سکتے یہ سب کے لیے عام ہے اللہ تعالیٰ قبول جمعہ بھی جمعے کے اعمال شروع ہو جاتے ہیں شب جمعہ ہے یہ اور سنتوں کا خوب استعمال تو ہر لفہ کرنا ہی ہے اپنی زندگی میں سنتوں کو لانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت اور حسین نمونہ جو ہے نمونہ پیدا کرایا نہ کوئی ہے ہم لوگ کیسے بے وقوبی کے کام کرتے ہیں جاولوں کے اور جانوروں کے مال کی ان کی نقالی کرتے ہیں ان کے جیسے کپڑے پہننا چاہتے ہیں ان کے جیسے بال کٹوانا چاہتے ہیں ان کے جیسے کھانا پینا کرنا چاہتے ہیں کھڑے کھڑے جانوروں کی طرح کھانا اور ایسی بات کو کھاتے ہیں باغ موتی اور یہ سب گلام کے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے ہوتے ہوئے ہم کافروں اور جانوروں کی نقالی کرنے کو اس میں ہمیں پتہ آتا ہے یہ ہماری آپل کی خرابی ہے اگر آپل سلامت ہوتی تو کبھی بھی کافروں کی جانوروں کی نقالی نہیں کرتی اور تھوڑے دن کی دنیا ہے ایک امتحان کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے دنیا میں اور یہی دیکھنا چاہتے ہیں ایو کو محسن معاملہ کو محسن معاملہ اللہ نے دیکھنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم میں سے کون اچھے اعباد کرتا ہے اور اس کی تین تفصیل حضرت نے ارشاد کروائی کو متم وقلم دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کے تم میں سے کون عفل والا ہے کون بےوقوفی کرتا ہے کون افل سے کام لیتا ہے جو ہم نے تم کو آپل کیا اس کو کون استعمال کرتا ہے اور ائم او رو اللہ تعالی کہ تم ایسے کون ہے جو اللہ کے حرام کی ہوئی باتوں سے بچتا ہے اور ائم از رہو اللہ تعالی کہ تم میں سے کون نیکی کے کاموں میں جلدی کرتا ہے یہ امتحان کے لیے اللہ نے بھیجا ہے ہر وقت اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہے ہیں ہر وقت ہمارا وہاں حسبہ اوپر سے بول رہا ہے کہ ہم کون سے اللہ اللہ کو تار کر رہے ہیں کون سا تمہارہ اللہ کو رادی کر رہے ہیں اور کون کون سے کام سنت کے مطابق کر رہے ہیں کون سے کام اللہ کی مرنی کے خلاف کر رہے ہیں سارا وہاں حساب کتاب جمع ہو رہا ہے دیکھا جا رہا ہے گویا کی ایک فلم بن رہی ہے اوپر اور وہ جب ہم وہاں جائیں گے تو وہ سب کے سب وہاں دکھلا دی جائے گی کہ یہ تمہارے امبال ہیں اور وہاں بنتا انتقال بھی نہیں کر سکے وہ تو یہ دنیا کی زندگی کو قیمتی بنا لو یہ یوں ہی ضائع کرنے کو نہیں ہے چاہے نعمتوں کو استعمال کرو حلال نعمت کو استعمال کرو ہنسو بولو گی لیکن کئی بس ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ گناہ مت کرو اللہ کو ناراض مت کرو چاہے تم نواف بھی نہیں پڑھو چاہے تم ذکر ادار بھی نہیں کرو چاہے تم کوئی زیادہ سلاوت بھی نہ کرو بس فرائض واجبات سنت موقع ادا کر لو لیکن ایک کام کر لو کہ ایک گناہ بھی نہ کرو اور اگر ہو جائے خطا تو جیسے بھی مضمون پڑا رو رو کر اللہ کو منا لو اللہ سے ماں مانگ لو تو وہی انعام جو مبتفی کاملین کو ملتا ہے وہی منزل ہماری بھی ہو جائے گی استحفال کرنے والوں کی بھی منزل وہی ہوگی کام تو اصل مقصد تو منزل ہے تو منزل ہم کو حاصل ہو جائے گی اس چیز کا ہم اہتمام کریں کہ اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق تو بس کی تھوڑے دن کی زندگی کے بعد آخر مرنا تو ہے کسی کو شکار نہیں پھر آخر اب جو زندگی آنے والی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ, ہمیشہ کی زندگی ہے اس کا عیش ہمیشہ کا عیش ہوگا اس کی نعمتیں ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی وہاں کی جوانی ہمیشہ کی جوانی ہوگی کسی چیز کو وہاں زوال نہیں آئے گا بلکہ نعمتوں میں وہاں اور اضافہ اور ترقی ہوتی رہے گی کیوں کہ ہمارے حضرت مرشد خالد حضرت عبدال حضرت مولانا شاہد المکین صاحب دامت گرتا نے فرمایا کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کی مارفت میں ترقی ہوتی رہے گی جب ترقی ہوتی رہے گی تو انعامات میں بھی ترقی ہوتی رہے وہ زندگی لامحدود ہے زندگی کی فکر کرنا عقل مندی ہے اس زندگی کے لیے اگر ضرورت محنت کرو اس زندگی کے لیے ایک بزرگ نے کیا خوب مختصر سی نصیحت فرمائی کہ اس دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا اس دنیا میں رہنا ہے اور اس دنیا کے لیے اس آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا آخرت میں رہنا ہے توازن نکال لو بیلنس نکال لو اور حضرت نے فرمایا کہ جو بیلنس نہیں نکالتا وہ بیل ہو جائے یعنی بالکل بیوقوف ہوتا ہے جو دنیا کے پیچھے اتنا لگ جائے اس کی آخرت بونے لگے آخرت ہاتھ سے جانے لگے وہ بےخوب ہے جانور کی طرح ہے کہ کھاتا پیتا ہے اور ہٹتا ہے زندگی کا کوئی مقصد نہیں کیونکہ آخرت تو قبر میں جانا ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی کہتا ہے میرا مال میرا مال حالانکہ اس کا مال صرف تین چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ جو اس نے کھایا اور کھا کر جو وہ نکال دیا اور دوسری چیز وہ جو پہنا پہن کر بوزگا کر کے پھاڑ دیا اور تیسری چیز جو اس کے ساتھ جاتی ہے وہ اس کے لیے کامال ہے اور باقی جو کچھ وہ چھوڑ جاتا ہے سب اس کے بارے کا ہوتا ہے گلوں کی طرح کام کرتا ہے آخر بھی کھوتا ہے مال جو ہے اس کے وارثی کے ہاتھ میں آتا ہے اس کے کو کچھ ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جاتا اس لیے وہی جائز نعمتوں جائز نعمتیں جتنی ہو جتنی اللہ نے دی ہو اس کا کوئی حرام ایک بھی نہ ایک بھی نہ بے بندگی مت کرو اور نگاہ حرام مت کرو نام حکومت دیکھو گانے بجانے مت سنو اور غیبت مت کرو زبان کا صحیح استعمال کرو کسی کو اذیت مت پہنچاؤ زبان سے کسی سے جھگڑا مند کرو جھوٹ مت بولو اور اسی طرح دل کا بہت بڑا خطرناک مرض بدگوانی ہے کہ دوسرے سے بدگوانی لیتے ہیں یہ ہمارا برا چاہتے ہیں چار بارہ مذاق اڑا دیا میں نے یہ کچھ کر دیا جو بھی ایک ہزار اس کی باتیں ہیں کی یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے دلوں کے اندر یہ بنتا رہتا ہے حسد کا مرض ہے یہ سب چیزیں جو ہے ان گناہوں کو چھوڑنا اور ان گناہوں کو چھوڑنے کی تدابیر بڑا بنا کر جو متب سنت اور شریعت ہو بلوگوں کا اجازت یافتہ ہو اس سے جو ہے اس کی تدبیر درخواست کر کے سے تدبیر لینا جیسے ڈاکٹر سے دوا لیتے ہیں ظاہری مرد کی جسمانی مرض کی ایسے ہی جو شہر ہے کسی کو اپنا بڑا بنا دو اور اس سے اس کی تجویز اور تباب و روحانی افراد کی تو اللہ تعالیٰ اس سے آہستہ آہستہ جو ہے دن, دن پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خاص محبت اور خاص ملاق عطا فرما دیتی ہے یہ زندگی کو بول بول میں ضائع مت کریں اور اس کو قیمتی بنانے کے لیے سکون سنتوں کا اہتمام کریں گناہوں کو چھوڑنے کا اہتمام کریں نیک شہرتوں کا اہتمام کریں اور ذکر اللہ جو بتایا جائے اس کا اہتمام کریں انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ تھوڑے دن مینجے خود ہی گناہوں سے نفرت ہونے لگے گی خود ہی نہ چاہے گا گناہ کرنے گا نہ بد نگاری کرنے کا دل چاہے گا نہ وقت کرنے کا دن چاہے گا نہ جھوٹ بولنے کا دل چاہے گا بلکہ دل ہر وقت یہ چاہے گا کہ اب بس اللہ کے ہو جائے اللہ نے اپنا بنا لی نیک کا دل چاہے گا عبادت میں, میں دل لگنے لگے گا میں دل لگنے لگے گا علاوت میں دل لگنے لگے گا کاموں میں دل لگے گا اور سے نفرت بس پھر دیکھو کہ چٹنی روٹی میں بھی اللہ تعالیٰ اور میں بریانی کا مزہ دے سارے عالم سے اللہ تعالیٰ مستمنی کر دیتے ہیں تو شخص کو اور انعامات کی ایک بارش فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بس وہ بات یہ کر رہا تھا کہ جمعے جمعے کے شخص شروع ہو گئے تو جمعے کے عمال بھی, بھی کرنا چاہے تو جو جمنے کی سنتیں ہیں ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کتاب ہمارے اندر کی تعریف کر رہا اس میں جو سنت ہے دیکھ کر اور ضرور شریف کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جمعے کے دن مجھ پر ضرور شریف کی کثرت کی بھی معمول ہمارا ہے اس میں کچھ پڑھا لیں گے تو وہ کثرت میں شمار ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہماری توفید نصیب بھروائیں اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنا قبول کروائیں اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے شامل رکھتے ہم سب کو نوازتے اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے اللہ کو شمار ہے اللہ مولانا محمد امار کا بیمار شکا ہے اللہ جو پریشانی کی, کی بھی پریشانی اللہ تعیب کو بے حقوق کسی کو بھی اے اللہ علیہ قسم کی پریشانی کو دور کروا دیجئے اے اللہ اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی توحیق عطا فرما دیجئے اللہ اپنی ولایت سے حتا ہم سب کو ادار کروا یا اللہ رزق کی تنگی کو دور برما دیجیے اے اللہ آسان حلال تنظیم علیہ وسلم محمد امار درپیشوں کی نقل کر کے بیٹھ گئے لوگ آئیں گے کچھ وصول کر لیں گے اب اور تو کچھ کام آتا نہیں چوری ڈاکے میں زندگی گزر گئی اب یہ جنتا اس نے کیا دلیں. کوئی جماعت وہاں سے گزر رہی تھی اللہ کی تلاش کی انہوں نے دیکھا گیا ہے بیٹھا ہوا ہے درپیش پہاڑوں کے درمیان وہی لینا دینا نہیں سب چیز سنبھالے وہیں رہنے لگے اس سے کچھ اللہ کی محبت سیکھ لیں گے کچھ مارکس سیکھ لیں گے تو کچھ عرصہ رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی نیک گمانی پر مقامات حتا فرما دیے کوئی قطب ہو گیا کوئی اقدال ہو گیا کوئی کچھ ہو گیا اب پوری جماعت نے یہ سوچا کہ ہم اپنے پیر کا مقام دیکھتے ہیں دراجات اس کا درجہ مقام نہیں کہنا چاہیے درجہ مقام اور بھی ہوتے ہیں تو اس نے سوچا جماعت نے سوچا کہ ہم اپنے پیر کا درجہ دیکھیں یہ کس مقام پر ہے کس درجے پر ہے تو بہت کش کیا لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا ہمارے شیم جو ہے کہاں ہیں تو جب بالکل عاجز آ تو پھر شیم سے درخواست کی کہ وہ ہم نے بہت کوشش کی کہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کہاں کس مقام پر ہیں لیکن نہیں معلوم ہو سکا تو معلوم ہوا کہ آپ اتنے اونچے مقام پر ہیں جہاں تک ہماری رسائی نہیں مہربانی کر کے آپ آپ بتائیے کہ آپ کس درجے پر ہیں تو وہ بیچارہ سادہ تھا رونے لگا کہنے لگا کہ بھائی میں تو ٹاکوں چوری کرتا تھا ڈاکے ڈالتا تھا اور آپ لوگوں نے میرا اولیا دیکھ کے اور یہ سمجھا کہ میں کوئی اللہ کا بلی ہوں تو چونکہ آپ لوگوں نے آپ کے دل صاف تھے مجھ سے آپ نے مجھ سے نیک گمانی کی اللہ تعالی نے آپ کے مطابق آپ کو نواز دیا وہ احسان مند تھے کیونکہ اس, اس شخص کی وجہ سے ان کو سب یہ دولت عطا ہوئی تھی بڑے بڑے کردار تو وہ سب خوب روئے کہ اللہ آپ نے اس کے ذریعے ہم کو اللہ کا اللہ آپ اس کو اپنا ولی بنا لیجیے مریدوں کی دعا سے وہ ولی ہوتی ہے ابھی ایسا بھی ہوتا ہے مریضوں کی دعا سے ولی اس کو سمجھاتا ہوتا ہی نہیں وہ تو میم تھا مگر وہ مریدوں کی دعا سے وہ ولی ہوتا یہ نیک گمانی پری مزا وہ ایک چور ڈاک ہے لیکن اس نے نیک گمانی نیک گمان کرتے تھے کیا نہیں کہہ رہا تھا کہ بدگوانی ایسا مرض ہے اگر 99 راستے بدگمانی کے ہوں ننانوے طریقے سے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ شخص نے ہمارا برا چاہا برا کہا لیکن ایکتمال کوئی ایسا راستہ ہو کہ نہیں ہو سکتا ہے سوا راستہ یہ ہو سکتا ہے وہ اس نے ہمارا اچھا چاہ تو وہ ایک راستے کو اختیار کر چونکہ بدگمانی پر قیامت کے دن دلیل دینی پڑی مشاء اللہ کسی ہم نے کسی سے بدگمانی کر لی اس نے ہمارا برا کیا اس نے یہ کوئی کام غلط ہوتا دیکھا یا کوئی غلطی ہم نے دیکھی ہم نے قیاس کر لیا کہ بلا آدمی کا کام ہے اس نے کیا اب یہ بدگمانی ہو گئی اب قیامت کے دن اللہ بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ بتاؤ دلیل لے کیا ہو تم نے اس سے بدگمانی کی تھی دل میں ابھی آپ کا کوئی عمل نہیں کوئی زبان کا عمل نہیں کوئی مقدمہ دنیا میں قائم نہیں ہوا صرف دل میں بدگوانی کر کر بیٹھے یقین کر لیا کہ اس شخص نے ایک تو احتمال ہوتا ہے شاید اس نے کر لیا ہو ایک یقین سے نہیں جس نے کیا ہے یہ ہمارا برا چاہتا ہے یہ ہمارا تو یہ اچھا نہیں چاہتا دل کا یہ عمل دیکھو دل کی چبھائی کتنی ضروری چیز یہی تو خانقاہ سے ملتی ہے یہ تبلیت کے چلوں سے نہیں ملتی مدرسے کی کتابوں سے نہیں ملتی یہ وظائف سے نہیں ملتی یہ کتابوں سے نہیں ملتی یہ تو وہی خلا والوں سے ملتی ہے مقام خاؤں تو ولایت مل گئی ولایت بھی چھوٹی موٹی نہیں ہے یہ واقع حضرت نے بھی لکھا ہے ہمارے مورشید کی صنعت کافی ہے حضرت نے بیان پر میں بس کافی ہوں لیکن اور تاکید کے لیے بتا رہا ہوں کہ حضرت حضرتانوی نے بھی لکھا ہے کہ وہاں نیک گمانی پہ ولایت مل گئی یہاں بدگمانی پہ قیامت کے دن پکڑ ہو رہی ہے بتائیے دلیل لاؤ تم نے ہمارے بندے کے لیے یہ سوچا بسانا ثواب ملے گا آپ نے کچھ پیسہ خرچ نہیں کیا کوئی ہاتھ نہیں استعمال کیا کچھ کام نہیں کیا صرف جن کا عمل ہے اچھا سوچا کہ ہمارا بھائی جو ہے اچھا ہے بے گنا ہے اب سوال مل رہا ہم اتنی بڑی بات ہے یہ مرض کتنا خطرناک ہے بتائیے بدگوانی ہے نا ہسوا دے گا پیامت کتنی نیکیاں کر کے گئے یہاں نمازیں پڑھی ہیں جتنی روزگار کے علاوہ لیکن ایک مرض باقی رہ گیا دل میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بالکل پاک صاف کر کے سوچا اگر یہ مرض لے گئے تو ساری نہیں برباد گناہ جائے گا کی صفائی کتنی ضروری ہے ضرور واحر کس میں وہ بات ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو باطنی گناہ بھی اللہ تعالیٰ چلو بھائی